انہیل اسم سی ٹمہ سی ٹمہ تم اب اُکم زلوں آلپن یتبعون الا الظن وما تہوالانفس ولقد جاءہم من ربهم الہداء یہ بتو محض نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے وہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے تمہارے یہ جھوٹے معبود جنہیں تم نے اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد نے اللہ کے ناموں سے مشتق نام دے رکھے ہیں ان میں معبود بنانے کی کوئی بھی صفت موجود نہیں ہے تم نے محض اپنی طرف سے ان کے ایسے نام رکھ دیے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے تم محض اپنے وہم و گمان اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے عبادت تو صرف اس اللہ کے لیے خاص ہے جو ہر چیز کا خالق اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے